yo oh. بابے ہر بابے مار تو زخمی بٹل شاہ زمن تاراج ہے تیرا چونو زخمی بدل شاہے زمن راج ہے تیرا چمن لا شاہ پامال سے جبک جانوں تمہیں کس جگہ میں ڈھونڈوں نہ ملے تمہارا سینا تو بھلا میں کیسے سو تمہیں صبح شام لوشا افا آپ بھی ہوئے ہیں تچا بھی مجھ سے روٹھے کیوں نہیں بچاتے بلاشم کی جبات میں ہو گئی ہوں میں کے ساتھ سب یہ کہہ رہے ہیں میں یتیم ہو گئی ہوں اسے کہتے ہیں یتیم بالکی سے میں یہ پوچھوں میں یتیم ہوں تو مجھ پہ روا ہر کی جب کیوں میرے بن میں بابا تمہیں کب سے ڈھونڈتی ہوں میں ہر ایک قدم پلاشا میں الجھ کے گر رہی ہوں مجھے تین پہ سلا لو میں بہت مک گئی ہوں بابا باپ بیٹیوں سے کہیں روٹھتے ہیں سے میں پکارتی ہوں کب سے نہیں کچھ جواب دیتے میں بلا کے بن میں ڈھونڈوں تمہیں بابا جان کیسے سدائے درد سن کر پوٹی لاش سرور تن پاش پاش بولا یہاں آ سکی نہ دکھ تل میری پیاری رکھ کے سو جا میرے سینے پہ تیرا سر بابا آپ کا تو زخم زخم سینا کہاں سر رکھے حجینا کہاں سوئے اب سکینہ اے تمہارے بعد سان میرا مرنا اور کہاں تمہاری غیر ارے شام کو پوالو میں ہوں فاطمہ کی پوتی مجھے سمر سے بچا لو خوش تمہارے بچے تو یتیم کی دعا لو شاہ تو پکارا رو کے یہ دل او یتیم کم سنی میں نہ کسی کی بیٹیا کے نہ کسی کی لاڈلی پہ وہ سکینہ ایسی مشکل